یہ ایمان کا تقاض ہے کہ انسان پراپر پلاننگ کرے پلاننگ کرے سلیقے سے ڈھنگ سے ارگنائز ہو کے کام کرے اسلام تو بہت ارگنائز ہونا اور ڈسپلن ہونا ہمیں سکھاتا ہے پلاننگ کرو اچھی طرح سے اس طرح لاپرواہی سے کام نہ کرو اللہ تبکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کاہل ہو جائے اور یہ وشفل تھنکنگ میں مبتلا ہو جائے کہ جب میں ڈھائی گھنٹے بعد گھر واپس آؤں گی تو پکا پکایا صاف ستھرا سب کچھ ملے گا یہ نہیں ہو سکتا بلکہ انسان اس کے لیے ضروری انتظام کر کے نکلے ولم جا می خواتین و کلب ہو قالا ربی ارے اندر جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو انہوں نے یعنی موسی علیہ السلام نے التجا کی اے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں اب دیکھیں ایسی ہی تمنا تو بنی اسرائیل نے بھی کی تھی تو بنی اسرائیل پر تو بہت اللہ کو غصہ آیا تھا کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو تھی اس نے ڈیفائنس کی وجہ سے موسی علیہ السلام کو آجز اور تنگ کرنے کی خاطر اس نیت سے یہ مطالبہ کیا تھا اسکیپ تھا ان کے اندر بے یقینی تھی جبکہ موسی علیہ السلام کے اندر کیا چیز ہے اللہ کی محبت یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کلام کی لذت میں جب اس قدر لطف آ رہا ہے تو دل چاہا کہ کلام جس سے کیا جا رہا ہے اس کو سامنے بھی دیکھ لوں سارے حجاب بیچ میں سے اٹھ جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھ کو دیکھ سکے گا چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر پہ تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور مس علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھے کو چھوٹی انگلی کے کنارے پر رکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے بس اتنا سا پہاڑ پر ڈالا تھا تو پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے تو پہاڑ جو کہ قوت برداشت اور مضبوطی کی مثال سمجھا جاتا ہے وہ جب اللہ کی اتنی سی تجلی برداشت نہ کر سکا تو انسان کیسے کر سکتا ہے تو اس میں پھر آپ دیکھیے ہمارے لیے سبق ہے کہ بعض طاقت ہم تمنا کرتے ہیں کسی چیز کی اللہ ہماری دعا نہیں سنتا اس لیے کہ ہماری بہتری ہوتی ہے اگر اللہ وہ دعا ہماری سن لے تو ہم ہلاک ہو جائیں ہم برداشت نہ کر سکیں اس چیز کو جو ہم کو ملے تو اللہ کے دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے اللہ کے روک لینے میں بھی حکمت ہوتی ہے فلما افاقہ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں فرمایا اے موسا میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجالا اس کے بعد ہم نے موس علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا فخ ہا ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ کیا مطلب جیسے ہم سے کہا جائے کہ خود ہاں یعنی کہ پکڑو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تو کس کے پکڑ لیں ٹائٹ اپنے ہاتھوں میں نہیں یہ ہاتھوں میں پکڑنے کی بات نہیں ہے یہ دلوں کی بات کی جاری ہے کہ مضبوط دل مضبوط ایمان مضبوط یقین کے ساتھ اس کو پکڑنا سہولت ہو یا دشواری ہو ہر حال میں اس کے ساتھ چمٹ کے رہنا یہ لائف لائن ہے تمہاری بلکہ یہاں تک بھی کہ جتنی جتنی زندگی میں دشواریاں مشکلات بڑھیں اتنا اتنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے جیسے کہ ماؤنٹین کلائمبرس ہوتے ہیں جیسے جیسے فضا میں آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو آکسیجن کے ٹینکس ان کے پاس ہوتے ہیں وہ تو زیادہ ہی ان کے لیے پریشرس ہو جاتے ہیں تو بالکل یہ لائف لائن ہے قرآن اللہ کا کلام جیسے کہ تو ان کے لیے لائف لائن بنائی گئی تھی فخا بقوا مضبوطی کے ساتھ پکڑو و امر کا اور حکم دو اپنی قوم کو یا بہترین سنی کہ پیروی کریں بہترین مفہوم کی پیروی کریں دیکھیں جن پر اللہ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں ان سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے سب سے خوبصورت پہلو پر عمل کریں گے رخصتیں اور بہانے اور لوپ ہولز اور ایکسکیوز نہیں بنائیں گے بلکہ وہ عظیمت کے راستے پر چلیں گے جب دنیا میں کم پر قناعت نہیں کرتے تو پھر دین میں بھی 33% تھری پر کیوں قناط کریں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے اوپر ہے سعوری کم دار الفاص ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا یعنی بنی اسرائیل کو یہاں بتا دیا کہ تمہارا جہاد کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اگر تم اللہ کا کلام جب لے کے نکلو گے تو تمہارا ٹکراؤ اور تمہارا مقابلہ یقیناً کفار اقوام سے ہوگا جو اس کتاب کو ماننے والی نہیں ہوں گی تو لہٰذا اگر تمہارا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو تم اس دین کو قائم نہیں کر پاؤ گے اور اگر تمہارا اپنا ایمان ہلتا ڈولتا ڈگمگاتا لڑکھڑاتا بیمار ہوگا تو دیکھنے والے متاثر بھی نہیں ہوں گے کہ جب یہ اپنے دین پر اتنے اپولوجیٹک ہیں اتنے معذرت خواہانہ ہیں ظاہر ان کا دین کوئی اعلیٰ چیز تو نہیں ہوگا اگر ان کا دین آلہ ہوتا تو یہ آج یوں شرمندہ نہ ہوتے یوں اپنے دین کو چھپانے کی کوشش نہ کرتے اپنی آئیڈینٹی کے اوپر پردے نہ ڈالتے اس لیے کہ جو چیز قیمتی اور آلہ ہوتی انسان دکھاتا ہے فلانٹ کرتا ہے اس کو تو لہذا کہا کہ مضبوط ایمان رکھنا اور تاکہ تمہاری ایمان کی مضبوطی آگے لوگوں کو بھی ذہنی طور پر متاثر کرے آگے فرمایا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 بعض بلڈنگز بھی ایسی بنائی جاتی ہیں وہاں پہ ہوا کا پیسے رکھا جاتا ہے کہ آواز جو ہے وہ مختلف طرح سے آتی ہے تو اس نے بھی اس طرح بنایا کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو ایسی آواز جیسی آنے لگتی تھی جیسے کہ بیل بول رہا ہو اور اس کو انہوں نے پھر پوجنا شروع کر دیا الم یو ان یا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 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہی طور پر اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے ولما رجا موسا علاقہ میں ہی غبانہ ادھر سے موسیٰ سلام غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کی طرف پلٹے غزبان مقصدوں کے اوپر اسفا اپنی قوم کی جہالت اور بے صبری کے اوپر قالا فرمایا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھ کو نہ شامل کر تب اس علیہ السلام نے کہا رب فرلی ولیخی و فی رحمت کا رحم الراحمین اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے اب یہاں پر ایک مصِ السلام کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ہمارے دماغوں میں خیال یہ آئے کہ مصیل نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کیا ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمر میں تو وہ چھوٹے تھے لیکن عہدے اور منصب میں بہرحال حال بڑے تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے تابع کے طور پہ ان کے جونیئر کے طور پہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور جب انسان کو ناراضگی ہوتی ہے غصہ آتا ہے رنج ہوتا ہے تو غیروں سے تو وہ ایسے بھی بات نہیں کرتا اپنوں پر ہی جو ہے وہ اپنوں ہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پھر یہ کہ یہ موسی علیہ السلام کا ناوزب اللہ کوئی روزمرہ کا طریقہ نہیں ہوگا کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ کریں ہارون علیہ السلام بزرگ تھے بڑے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بھائی اس وقت بہت زبردست جذباتی بحران سے گزر رہا ہے یہ بھی بزرگی کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹوں کو جب غیر معمولی کام کرتے ہوئے دیکھیں جو عام طور پہ وہ بچے نہیں کرتے یا وہ چھوٹے نہیں کرتے تو بزرگ سمجھیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ٹھہراؤ آنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بہت سے لوگ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں بزرگ نہیں ہو پاتے بزرگی اور چیز ہے بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے دعا کریں کہ ہم جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں اس کی حدود کو پہنچے یا اگر ہم بوڑے ہیں تو اللہ میں بزرگی عطا فرمائے ہمیں وہ فہم عطا فرمائے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کی ذہنی کیفیت کو محسوس کر کے ان کے ساتھ معاملہ کر سکیں اور ہر وقت ان کے اوپر ایک فتوا نہ دائر کرتے رہیں کہ یہ تو ہیں ہی ایسے اور یہ تو ہیں ہی برے یہ غیر معمولی بحران تھا جس سے کہ مصع علیہ السلام گزر رہے تھے اور یہ غیر معمولی بہیویر تھا جس کا کہ انہوں نے مظاہرہ کیا اور ہارون علیہ السلام اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے سمجھ گئے اپنی میچورٹی کی وجہ سے کہ اس وقت یہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو موسی علیہ السلام نے بھی جو دعا کی اپنے لیے بھی مغفرت مانگی اللہ سے کہ میں نے اپنے بھائی کو ناحق بلیم کیا اور اپنے بھائی کے لیے بھی کہ ان سے کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے اور رحمت کے اللہ سے دعا کیرحم الرحمین فرمائے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے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 لغفور الرحیم کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں بس اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے اور ہم بیچ کی چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ثم تابو مم باڑ دیا و آمن ربا کا مم باڑ دیا غفور الرحیم و لما سکت موس الغب پھر جب موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی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 یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں ولی اللہ آپ ہمارے معاف فرما دیجیے ور ہم اور ہم پر ہم فرمائیے آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فورن اللہ سے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو ملتی ہے کہ اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری رضا کی تیرے غصے سے ومعافاتك من عقوبتك اور تیری سزا کے مقابلے میں اللہ میں تجھی سے عافیت چاہتا ہوں۔ ففروا الى الله دوڑو اللہ کی طرف اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے اللہ کا غضب بڑھ کے تو اللہ کی رحمت کے دامن ہی میں پنا حاصل کرنی چاہیے کوئی اور تو بچا نہیں سکتا وقت اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا جب آپ ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے یہ اللہ تعالی کی یہاں پر صفت بیان ہوئی کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے یعنی کہ یہ وہ اللہ کی صفت ہے جس کا ظہور ہم کائنات میں ہر دم ہر پل دیکھتے ہیں جو کائنات قائم ہے وہ غضب اور غصے کی بنیاد پر نہیں ہے جہاں رحم اور نرمی کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہو بلکہ زیادہ تر تو اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے اور کبھی کبھار اللہ کا غصہ اور غذب جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے فرمایا فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَ يُؤْمِنُونَ اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرحیس کریں گے زکاة دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سور بقرہ میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اوفو بی اہدی اوفی بی اہدیکم جو عہد تم نے مجھ سے کیا ہے اس کو پورا کرو اور میں وہ اہد جو میں نے تم سے کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اب یہ ہے وہ اہد اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ الذين يتبعون رسولا نبيا اميا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل بس آج سے یہ رحمت ان کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امي صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے ان کے ہاں تورات میں صاف نشانیاں موجود تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ یتیم ہوں گے خجوروں کی وادی میں تشریف لائیں گے امی ہوں گے حال حلیہ مہر نبوت تک کا ذکر تھا نام تک موجود تھا اسمہو احمد ہم پڑھیں گے آگے سورہ صف میں کہ ان کا نام احمد ہوگا سوچئے اتنی کھلی نشانیاں تبھی تو آتا ہے کہ یارفون اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں خوب کھلا پہچانتے تھے سب نشانیاں موجود تھیں تو ایمان لانا ہوگا یہ شرط ہی بنی اسرائیل کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عہد کو پورا کریں اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ لوگ پائیں تو ان پر ایمان لائیں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 بنی اسرائیل کی شریعت بہت سخت شریعت تھی جیسے آپ دیکھیں ہم کہیں اچھا کیوں یہ شریعت ان کی سخت کی گئی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت شریعت سے بھاگنے کے چکر میں رہتے تھے ایک جانور ہو جس کو رسی سے باندھا گیا ہو اگر وہ جانور بار بار رسا توڑا کر بھاگنا چاہتا ہے تو پھر سختی کے ساتھ اس کو کس کے باندھا جاتا ہے تو ان کی چونکہ شریعت سے فرار کی ہمیشہ ان کی عادت رہی تو ان کی شریعت کو سخت سے سخت کر دیا گیا ہفتے کے پورے دن کوئی کام نہیں کر سکتے تھے یہ اور سبت کا قانون جو ہفتے کے دن کا قانون تھا سبت کا قانون اس کے توڑنے والی کی سزا موت تھی پاکی ناپاکی کے احکامات بھی بڑے سخت ہیں ہمارے ہاں تو اپ دیکھیے یہ ہے نا کہ کپڑا اگر گندہ ہے ناپاکی لگ گئی ہے تو دھو لو ان کا دھو کر پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ کپڑا ان کو وہاں سے کاٹ دینا ہوتا تھا پھر مزید کے علماء نے جنہوں نے لکھی دین کو بہت ہی سخت بنا دیا تھا ان کے ہاں اگر کسی سے خطا کے طور پر بھی یا جانبوج کے اگر قتل ہو گیا تو نہ وہ اس کے بدلے میں خون بہا دے سکتا تھا نہ مافی قتل کے بدلے قتل ہی کیا جانا تھا اس کو تو یقیناً ان کے شریعت بہت سخت تھی اور اس کے مقابلے میں اسلام کی شریعت بہت ہلکی اور نرم ہے الدین و یسرن دین آسان ہے سہلت و سمحہ کے الفاظ آتے ہیں بہت ہلکا پلکا ہے یہ دین تو کتنی ان کے لیے آپ دیکھئے اس کے اندر ترغیب ہے کہ تم سختیاں کیوں اٹھا رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ ساری سختیاں اللہ تمہاری دور کر دے گا لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ یعنی قرآن جو وہ نازل کی گئی ہے وہی فلاح پانے والے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں پیچھے اسر اور اغلال کا ذکر آیا اور پرزور آگے ترغیب آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں جتنا رسول کو مانیں گے جتنی جتنی رسول کی اطاعت اور ان کی اتباع کریں گے زندگی اتنی ہی ہلکی اور آسان ہو جائے گی جب رسول کا اتباع چھوڑ دیں گے زندگی بوجھل ہو جائے گی آپ دیکھیں ہم الٹا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے قرآن پر عمل کریں گے تو زندگی بہت تنگ ہو جائے گی نہیں آپوزٹ نبی کیا کرتے ہیں یادا انہم اسر والاغلال اغلال اسر اور اغلال اتار دیتے ہیں بوجھ اتار دیتے ہیں اسر کتنی ہی بدتیں جو دین میں شامل ہو گئی ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں اور اغلال وہ رسمیں جو ایجاد کر لی ہوتی ہیں اس کے بوجھ سے نچات دے دیتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ مسلمان امت ان دو چیزوں کے تلے کس قدر سسک رہی ہے کتنی بھاری اور کتنی مشکل رسومات ہیں جو ہم نے اپنے اوپر ڈال لی ہیں زندگی مشکل شادی بیاہ موت زیست ہر چیز ہماری مشکل ہو گئی سنت انسان کو آزاد کر دیتی ہے ساری بانڈیج سے جس نے کہ ہم کو پکڑ لیا ہے اور جکڑ لیا ہے تب تقاضے بتائے گئے کہ ایمان لے کر آؤ یعنی زبان سے اقرار بھی کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے و تصدیق بالقلب اور دل بھی اس بات کی گواہی دے دے ازرو اذر وہ کہا جاتا ہے تعظیم کی وجہ سے محبت کے ساتھ مدد کرنا یعنی ایک تو مدد کسی کی کی جاتی ہے نا کہ کوئی بیچارہ حقیر فقیر ہے ترس کھا کے مدد کر دی ایسی مدد نہیں ایسی مدد کرنا کہ جیسے انسان اپنے والدین کی مدد کرتا ہے محبت کی وجہ سے اور عزت اور عظمت کی وجہ سے کسی کی مدد کرنا اور یہ خوبیاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھتے ہیں عمر بن بناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہ تھا مگر نظر بھر کر دیکھ نہ سکتا تھا اس درجے کا ادب تھا کہ نظر گاڑ کر صحابہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور محبت کتنی تھی بہت محبت کیا کرتے تھے عزت کا معیار تو سورہ حجرات میں بھی دے دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے تم کو پتا بھی نہیں چلے گا صرف بے احتیاطی پر اتنی سخت بات کہی گئی تو نافرمانی فرمانی کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے آج اس کا کیا ہم مقام سمجھیں گے کہ رسول کی کوئی حدیث سامنے آ جائے بس ہم خاموش ہو جائیں اس کے آگے انسان پھر اب بحث نہ کرے اور محبت تو کرنی ہی کرنی ہے حدیث میں آتا ہے لا یومن کو محت اکونا احبا میں والد ہی و والد ہی و ناسی اجمعین کہ کوئی تم میں سے مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے یہ میار آپ دیکھیے یہ معیار ہم کو اپنے اندر بھی فکس کر لینا ہے اگر ہم محب رسول ہونے کا دعوی کرتے ہیں پھر اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے محبت کا اظہار اطاعت سے ہوتا ہے اب دیکھیں جو اوہد کی جنگ ہوئی اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے شل ہو گیا تھا ازروح تعظیم اور محبت کے ساتھ مدد کرنا حضرت قیس رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے طلحہ رضی اللہ ان کا وہ ہاتھ دیکھا جو رسول اللہ کا دفاع کرتے کرتے شل ہو گیا تھا آن حضرت کا دفاع کرتے ہوئے نہ صرف ان کا ہاتھ شل ہوا بلکہ سارا جسم چھل نہیں ہو گیا ان کے جسم پر کم و بیش ستر زخم آئے ابو بکر رد اللہ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا پھر ہم تلحا کے پاس پہنچے یعنی عہد میں وہ ایک گڑھے میں تھے اور ان کے جسم پر تیر اور تلوار کے کم و زخم تھے وہ کیا, کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے اپنے سینے کو بطور ڈھال آگے کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سرے مبارک کو اٹھاتے ابو طلحہ آپ سے عرض کرتے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان سر مبارک نہ اٹھائیے ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے رشک نہیں آتا جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو آپ بھی اس رشک کے قابل ہو سکتی ہیں آج کوئی تیر نہیں مارے گا صرف مقامات تو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نسر اور ان کی مدد کرنی ہوگی نسرت ایسی مدد کو کہتے ہیں جو کامیابی تک پہنچا دے رسول کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹانا آج رسول موجود نہیں ہے لیکن وہ کام تو موجود ہے کام تو ابھی مکمل نہیں ہوا بھر پور کوشش کرنی ہے دین کو سر بلند کرنے کی کنتم خیرہ امتن کدال کا جالنا وسط ہم سے کہا گیا ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہم کو کام ہم اتنا دور ہٹ گئے ہیں دین سے اور قرآن سے کہ ہمارے دماغوں میں سے جو فرائض کی لسٹ ہے اس میں بس پانچ فرائض رہ گئے ہیں اور یہ دین کا نافذ کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا اس کو تو ہم فرض اب سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک فرض ہے جس کا کہ ہمیں حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں جو بھی دین کا دعویٰ کرتا ہے وہ ضرور دل میں جھانک کر دیکھ لے کہ واقعی یہ ساری کیفیات اس کے اندر موجود ہیں اور پھر زندگی کی مصروفیات پر بھی ایک نظر ڈالے کہ دین کی عزت دین کے غلبے ازرو ہو و نسرو اس کے لیے کتنی جد و جہد ٹائم ایلوکیشن ہے ہمارا کیا پرائیورٹیز ہیں؟ کن چیزوں کی تڑپ اور لگن ہے ہمارے دل کے اندر واقعی اگر رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہے اور اللہ کرے ہمارا یہ دعویٰ سچا ہو تو ناطے پڑھ کر اور خود پر گلاب کے پانی کا چھڑکاؤ کر کے تو حق ادا نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا حدیثیں پڑھیے سیرت پڑھیے محبت کریں گے کیسے جب جانتے ہی نہیں وہ تھے کون وہ تھے کیسے کیا کمال تھا ان کے اندر کیا جمال تھا ان کے اندر کیا متزانہ ان کی شخصیت تھی تو ضرور آپ سیرت پڑھیے ضرور آپ احادیث پڑھیے تاکہ اللہ کے رسول کا صحیح احساس دلوں میں پیدا ہو ان کی عظمت پیدا ہو تو اطاعت بھی کریں گے اور پھر محبت بھی پیدا ہوگی سنتوں پر عمل کیجئے نافذ کیجئے دعووں سے نہیں ہوگا عمل سے ہوگا حدیث میں آتا ہے غربہ وہ ہیں یعنی آؤٹ سوشل آؤٹ کاسٹ وہ ہو جائیں گے جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے کل بھی آپ کو بتایا تھا پھر آپ نے فرمایا فتوبہ للغرابہ جو اسلام کی اس طرح مدد کرے تو بڑی بادی ہے ایسے آؤٹ کاسٹ ہو جانے والے لوگوں کے لیے اب یہ تو بات ہو گئی بنی اسرائیل سے اب کیا ہوا ہم جس کو کہیں نا ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لے آئے اور یہودیوں نے آپ کو دیکھ لیا پہچان لیا تو فرمایا قل اب ان سے کہہ دیجئے یا اے الناس اے لوگو اس فرق کو بھی نوٹ کیجئے ہم پڑھتے چلے آئے ہیں تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی یا قومی یا قومی اے میری قوم اے میری قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف ایک خاص قوم خاص علاقے خاص وقت خاص حصے کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ یا یو الناس آپ کی دعوت انٹرنیشنل ہے بین الاقوامی ہے جغرافیائی اور وقت کے حدود کو کراس کرنے والی ہے انٹرنیشنل بھی ہے فور آل ہے ہمیشہ کے لیے ہے تا قیامت کے لیے تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو پر زور دعوت کس بات کی ف آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ بس ایمان لا اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے تو پرزور دعوہ تمام انسانیت کو یہاں پر دی جا رہی ہے ایمان لانے کی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 اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی یہ جو پتھر ہے فرمایا کہ ایک پتھر سے بارہ چشمے یہ کہتے ہیں کہ اب بھی موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوا اتارا کلو من تو یہ بات اما رزکنا کم کھا وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں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 یہ پہلے بھی بات آئی تھی اور یہ دراصل فتح اور نسرت کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ جب فتح آئے تو کیا کرنا ہے اکڑ نہیں, تکبر نہیں, اپنی کے دعوے نہیں, جشن اور چراغہ نہیں بلکہ آجزی کے ساتھ ہیوملٹی کے ساتھ اس رب کو یاد کرتے ہوئے جس نے کہ یہ فتح دی اور اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہوئے کہ کہیں تم میں تکبر نہ آ جائے کہ ہماری پلاننگ تھی مائی سکل، پلاننگ اینٹیسپیشن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 ایک واقعہ ہے یہ بات تو ہم جاتے